اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتی ہیں جس سے تمہارا دل ٹھیرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں ہے کو پندو و